پن پن بھی جناب دن سی کے میں پہلی تکریق بھی میری ہوئے آخری بھی میری جی. کیوں منازرا کے تحت کیا موت نخری تکریف کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں کرما دس جی بالکل جی میں عرض کر ہیں جی عرض کر ہیں میں رسیدیا رینے پڑھا مدرسے کرتے ہیں آخر مدرسے والے آ پڑھتے ہاں پڑھا کلبا پڑھتے ہیں رسیدیا کیونکہ نہیں آخری تقریر یہ ہے کہ نوی دلیل نہیں آئے گی رحمانی صاحب اس طرح نہیں ہوں یہ پرانا طریقہ پہاڑ پر کالے کی منڈی اس طرح ہوا کہ نہیں جناب تھی موجود سو قاضی سمت اللہ صاحب صدر سن اس ویلے مسئلہ نورانیت مناظرہ ہوا اس وقت پہلی تقریب یا آخری تقریب میری ہونی ممکن ہوا اس دعوے کہ سرکار بشر نے اسی منکر نہیں اس گل دے اکار کی بشریت منکر نہیں لکھ کے دے نبی کریم والے سلادو حقیقت کے اعتبار نور نے ظاہر کے اعتبار بشر نے جو بھی کہ مناظر چلے گا نا منازے چلے گا نا جو بھی کہ مناظر چلے گا نا رمانی اصول ہے دئیا ہے پہلی تقریر ہوں دعوی کرتا توڑ پیش کرتا ہے اس طرح مناظرہ چلتا رہد جخری تقریر آگ وقت مدد کو پیش کر سکتا صرف پرانیاں چیزوں کا یہ آگا کرتا ہمیشہ تامنے اس طرح ہی اگے ہوں رہا اب بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے جے تھی ضد کرتے ہو تو میں یہ بہانا بنا کے تم جان نہیں دیا گا رحمانی صاحب تھی فرماؤ کی چاہتے ہو بالکل <سؤال> سارے ملازر آپ مناظر اپنے سدر آپ یہ کتنے لکھیا جناب فرض صدر دا ہونا فرض فرض تاریخ کر چڑھو جی ضروری ہے لازم میں لازم کے من چ نہ پاؤ رہا دیکھو رحمانی صاحب میں چاہنا مناظرہ شروع ہو جائے کیا کرو نا مناظرہ آئے گا ٹھیک ہے دلیل ہوئے گی مسلمات خسم ہے یا دلیل ہوئے گی جنوں ممالک منگا جنگ نہیں ممالک تو دلیل نہیں ہوں دلیل ہمیشہ مسلمات جس دلیل تھی منو گے وہ پیش کرا جسے آکو گے میں یہ نہیں, نہیں پیش کرا میرے سامنے بھی دلیل پیش کرو گے جنوب میں منتا جنوں میں نہیں منتا وہ پیش نہیں مسئلہ عیسائی ملازرہ ہوا ہے نا اسی عیسائی کے سامنے قرآن نہیں پیش کر سکتے کیونکہ قرآن منتا نہیں اور جس جسن منتا میں وہ پیش کرا اسی طرح تے سامنے جس جسم گے وہ پیش دوبارہ ٹھیک ہے دو گھنٹے ملازرہ ہوگا پہلی تقریر بھی میری آخری بھی میری جی ترمیم چاہتے ہو تو دس دخری ہے اچھا تقریر ہوئے لیکن نمی گل کوئی کرو دیکھو نا آخری تکریف جی میں کرنا دیکھو نا اس واسطے آخری تقریر جڑی کرتا دلیل اس واسطے کہ منکر جہا جواب دن کا موقع نہیں مل اگر انہوں موقع مل چکا ہوں ہوں انہوں موقع نہیں ملنا اس واسطے انہیں نوی دلیل پیش نہیں کرنی جناب نے جی آخری ٹائم لینا تو مینو کوئی انکار نہیں لیکن شرط اوی ہوگی تھی نویں دلیل ہو تو نو دلیل, مجھے مجھے بھائی دلیل, بھائی دلیل بھائی پیش نہیں کرو گے جی نویں دلیل پیش کرو گے تو مینو جاپ دن کا موقع ہوئے گا ہاں میں آخری آخر تقریر ہے نو گل کر نو گل کرب دے جے تھی نویں گل کرو گے تو جاب دن کا موقع ملے گا تو جناب ٹائم سیٹ کر لو ٹائم واسطے ممتاز صاحب ٹھیک نے منظور نے جناب جی بھی سورت ہو سبھی ہو ایک آدمی ہو جائے آدمی ہو جائے ٹائم دیکھنے بھائی پھر پچی کر لو تا جو منٹ والا الرحیم وإلقى مردك للملائكة في زون جائم في الأرض خليفة سبق الله الله المعام النظر ومجد حبقنا لك الوريد وشريفان وفدك ليس فراغا السلام عليك عشيدي يا رشو الله اللهم عشيدي والله عالك کریمے سلاکو اسلام حقیقت کے اتبار ظاہر کے اتبار بشر منگنے جڑا بھی نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا مطلب انکار کرتا ہے اسی انہوں بھی بلیمان منگنے کی جہا بندہ نبی کریم والے اسلام کی نورانیت کا متلکن انکار کرتا ہے ابھی بھی صاحب نے لکھیا لکھا یہ مطلب یہ ہوا نا کیا یہاں مطلب یہ ہوا وا کہ نبی اتو ہونا لکھ کے درا بھی نبی کریم والے سلام ہونے ابھی وہ اپنے دعوے درائل پیش کروں گا کہ نبی کریم والے سلام حقیقت کے اعتبار میں نور نے ظاہر کے اعتبار میں شامل ہے تبے سامنے میں پرانے وزیر فرقانے حمید کے پہلے ستارے بھی آئی کا ایک حصہ تلاوت ہے جہد مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شادم پیارے محبوب ذرا یاد کرو جیدو تیرے رب نے کی, کی فرشتیا فرشتوں فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ نائب بنا دوں تو مسرین فرمانے میں رب تے نائب بناؤ کی لڑ سی کیونکہ نائب سے اوپے بنایا جا رہا جیتے کوئی موتاجی ہوگی رب نی موتا جی خلیفا نائب اوے بنتا یا اس واسطے بنتا ہے کہ اصل جدو باہر جائے گا تو خلیفا تھان سے کام کرے گا صدر چلا گیا تو نائب سدر کام کرے گا اللہ تے اپنی سلطنت اپنی ممرت تک تو بار ہی نہیں اس واسطے اللہ نے خلیفہ کیوں بنا کیا دوسرا خلیفہ اس واسطے بنایا ہے کہ اصل فوت ہو جائے تو نائب وہی تھان سے کام کرے گا اللہ سے بہت بھی نہیں ہوں کیونکہ اللہ کے الیت یوں ہے وہ تے ادن تو لے کے ابن تک زندہ موت ہے ہی نہیں اس واسطے اللہ پہلا نے خلیفہ کیوں بنایا یہ بھی گل نہیں بن گئی تیسری وجہ مفسرین فرما رہے ہیں کہ خلیفہ اس واسطے بنایا ہے کہ کلا بندہ اصل جہا ہے وہ کم کر نہیں سکتا ناج وہ رل کے کام کرتا ہے اللہ کے محتاج نہیں اللہ تمام حسمت ساری کائنات رب دی ممتاز سے رب کے کسی کا ممتاج نہیں رب نے خلیفا کیوں بنایا اے دے اندر علامہ سید محمود علوسی بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر ارشاد کہ اللہ تعالی کو نہیں سی لا بہی تعالی ولیکن علیہ لما لا جتن بلا بذاتناسبت و شرطوں کی قبول الفیض الامہ جرت بہل عادت اللہ تجر و تعلقی فرماندے نے کہ اللہ نوڑ کوئی نہیں سی لیکن اللہ تعالیٰ نے خلیفا بنایا واسطے کیونکہ ابھی گندے مند ہاں اِس غائےمانیتک اللہ تعالیٰ غائب ہے ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری سی جہد تعلق دو پاسے پاس ہوسیت ہو دو ہوں صاحب روحل مانی فرماندے نے ایک حیثیت نال اللہ درو فیض لو ایک حیثیت نال اللہ فیض دے اسی واسطے اللہ نے جڑے خلیفے بنا دیا حیثیت نے دو ایک جہت ملکیت نورانیت ایک جہت بشریت تاکہ ادھر فیض لو ادھر فیض دے, دے جس طرح دیکھا حضرت جبریر سلام نے حضرت سیدہ کا مریم فیص دینا سی جبریر علیہ سلام سن نیری نور سرجے کا مریم سن نیری بشر فیص دلے کیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فا روحانا فاتحا اللہ تعالیٰ نے جبریلیا جبریل نور سی بشر بن کے آیا رحمانی صاحب نے کہا اور من نبی کریم والے سلاقو اسلام کافر سرکار جبریل والے سلاقو اسلام بھی منایا تا چی وہ نور نے اتوں بشر بن کے آیا ذرا انہوں کے بھی فتوا نہ تسلیم کرتے جو بارے یہ اچھی دکھن والے اسی طرح نبی کریم علیہ سلا تو نور نے بسر پڑھ کے کی آئے کیونکہ انہوں ساموں فیص دینا سی صاحب روحل مانی یہ گل نہیں کرتے بلکہ بھی گلیں کرتے ہیں علامہ اپنی تفصیلات فرما رہے ہیں جیسا پڑی پڑھائی جاتی ہے فرما نے علی بغیر وسطان ملک اللہ کازی بیما دیتے ہیں چونکہ ایسی حیثیت ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جہاں تعلق دو ہوئے دو حیثیت ایک ہوسی ملکی ایک حسیت بشری اللہ تعالیٰ نے صرف نبی نہیں بنایا کیونکہ اندر جہت ملکیت پہ ہے جیت بشریت نہیں نبی کریم علیہ سلا تو بھی ایسے طرح بشر بن کے تشریف لیا قالوا يا رسول الله اذهب عننا فما لنا من شيء قالوا يا رسول الله اذهب عننا فما لنا من شيء والا سن چکے ہو اور یہ غلط ہو چکی ہے بس نہیں بس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی سلام کے مطابق ایک دلیل آدم کے مطابق ہو جاتے ہیں سلاد السلام کے جاتے گرامے نے ہے مطابق ہوسری بات یہ طے کیا میں بھی مانتا کہ پہلے دلیل پرانی مجید تو ہوئی پرانے مزید کی آیات بہ آت اگر نزاد کر لگیاں پھر آدیش شہیدان بات ہوئے گی اگر آدے سہیل بھی کوئی بات کو نہ مل دی ہو آ سارے آیت والے جنہیں دعوی ہے کہ جو سلاح تو سلاح حقیقت اعتبار لوگ ہے ان محمد حقیقت یہ لوگ بہت ظاہر پاشا لو اقیدات اتوار لوڑ رہے اتوار کا بشر نے یہ انہوں نے اقیدہ لے کے دتا ہے اس عقیدے کے مطابق یہی لفظ پرانے مزید چ پھر اگلے مسئلہ کرے گا پرانے مزید چار لفظ نہ نکلنا پھر اقرار کرنا پڑے گا تہنوں کہ پر پر پرانی تاوی نہیں تو دلیل نہیں پھر ادیسے صحیح اجت ہو سہیا تو بغیر کوئی بات ہوجت اقیدے چ نہیں ہو اقیمتا موقع آدی چتنی یاد چو سابت ہونا ہے تو نہیں جنیاد تو نہیں کسی ہونا اس مقام کال ربو کا ل ملائق ارض خلیفہ میرے پیارے محبوب تیرے رب نے فرمایا اس قال ربو کا لل ملائقے وشتیاں کنی جائز ہون میں بنا والا پھر ارض خلیفہ زمین چلیفا یہ خلیفا کون ہے روبلے سلام نے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے مسلم بات آدم علیہ رلاد اسلام کی ذات بابرتا ہوں باز تاری نہیں جلو آدم رلاط السلام کے بارے بات ہوئے گی پھر دلیل آدم ر سلاط اسلام کے بارے آئے گی جعبہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھر دلیل سلاحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کرنی پڑے گی اور پہلے قرآن تو مبتصرین تصویر جان کی لوٹ پوری اسی طرح کر تے عادت ہے اس پیش کرتے گے قرآن دی آیات دی اپنی مرضی کے مطابق جو کسی نے کسی لکھ چڑیے اپنی من مانی کے مطابق کر لو گے کوئی گھر نہیں چلنی قرآن مزید دی, دی, دی آیات کو پہلے اپنا تا دعوی کرنا پے گا میرا دعوی اگر اہ آنا بادشاہوں اور اہ آنا اے میرے پیارے بابو محمد صلی اللہ علیہ پروا اعلان کر دکی پیٹی گلے آنا کے میں بشا ہوں مسلم کو انسانیت دے اتوار آدم دی اولاد ہونے کے اعتبار کے تصا اتوں کوئی ہوتے کوئی ہوتے شاید اپنے مطابق کی اردو یونیس اولا ہزور صاحب سمجھ لیتے ہو گئے جب تک ایکو جہاندار ہو تو ایکو جہ انسان ہو اللہ کے پیارے محبوب اللہ علیہ جس کے اعتبار سے یہ کلروں کچھ ہوجہور ہوئے جناب محمد رسول اللہ وسلم آدم اسلام اسلام کے متعلق <تصفيق> نہیں دلیل بھی حضور السلام کے متعلق کرنی پے گی جہرا دعوی تجہیں لکھ دزور اسلام حقیقت اعتبار لور نے شہر کے اعتبار مشر ہے محمد ابمای الر رحمانی صاحب میں سمجھ دسا شاید پڑھے لکھے آدمی رہے گئے لیکن کمالی تجرے اس طرح کی گل کی کہ بحث آدم علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جناب ایک ساری دنیا جانتی ہے کہ اصل خلیفا کون نے اللہ تعالیٰ مطلب خلیفا براہ کے نبی کریم والے خود سرکار کی بلکہ کا سید محمود آلوسی خود ارشاد فوڈ دیکھو میرے آپ کے اندر تفصیل روحل مانی ہے یہ سفر دو سو بھی ہے دل دل دل بن ہو خلیف تو انل حقیقت جس سب دماغ سید محمود اروسی بنوا رہے ساری کائنات کو اکثر تو سکار کی رات بلکہ میں یہ گا کہ ستا سرکاری اصل اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نے میں گنارج کیا اللہ خلیفہ کیوں بنا تصا یہ جواب دیتا نہیں تمہیں چاہیے سر جاب نہیں جناب اللہ تعالیٰ خلیفا اس واسطے نہیں بنا کہ یہ فیض اللہ کو لے کے کو فیض دینا حیت دو ایک, فیض ایک, فیض ایک کرنا سی روحان ہاں فاطمت سالانہ ہاں باشار سبھی جبرین میرا نور سی جنوب فیض دین آیا تو بشر بن کے آیا سید محمود آلو سی دو حیثیت ملتے ہیں نبی کے اندر خلیفے کے اندر علامہ قاضی بلزابی دو حیثیت ملتے ہیں نبی کے اندر ایک حیثیت صفت مرکیت ایک حیثیت کے بشریت ادھر فیض لے فیض دیں مجھے جناب قاضی بلزابی صاحب کافر رکھو علامہ سید محمود آلوشی نافر رکھو یہ میں ادھر کچھ ہوئی فون ادھر کچھ ہو جی میں قرآن کی نشان پیش کی اور جواب کون دے گا حضرت جبریر علیہ السلام فیض دن آئے نور سن بشر بن کے آئے اسی طرح نبی فیص دے آئے بڑھ کے آئے اللہ کا قرآن کیا پڑھنا سیوا سپارا کیا پڑھنا اللہ عرصا فرمند ہے کت جا تم ملے نور کتاب مبین بے گیا تو گیا تل اللہ ونو ایک نور ایک کتاب مبین آ گئی دو چیز آئی دو چیز کیڑی نے ایک چیز سرکار کی ذات ایک چیز اللہ کا پیارا قرآن ایک دو چیز سرکار اللہ تعالی نے نور فرمایا سرکار نور نے بحث واسطے آئے کہ بشر پڑتی آئے تا آنا بسرس لوک رحمانی صاحب میں چیلنج کر کے کہنا بشریت مکمل کی ہے نہیں جگرہ, میرا سرکار تیرا بشریت مشریت بارے نہیں جگڑا ہے کہ سرکار نور ہے کہ نہیں میں الا قرآن کتاب مدین آ گیا تو آدے کن اللہ بنو ایک نور اے نور کون ہے سونا محمد علیہ اللہ و تحقیق کتاب مدین قرآن مدین گل صرف میں نہیں کرتا پڑھتا اسی گل تفسیر جلالین والے لکھیا تفسیر سای والے لکھا حضرت عبد اللہ بن ارد کی تفصیل ارداس پڑھ کے دیکھو مدری پڑھ کے دیکھو دیکھوی پڑھ کے دیکھو تفسیر تبیر پڑھ کے دیکھو ابن جریف پڑھ کے دیکھو سارے متصرین لکھے ہیں ایک جگہ نور تم لاؤ نبی کریم علیہ سلا تم کی ذات روح روز المانی پڑھ کے دیکھو تفسیر ابو سوت پڑھ کے دیکھو میں اس طرح تھی یہ متصرین ملو ملو نہ ملو جناب تب اپنے بزرگ مانا نہریف کی ایک تصویر لکھی جہاں نام لکھتے ہیں مراد محمد سے منکور ہے کاندل صاحب کی اپنی گل نہیں کرتے حضرت حضرت سجاق مطلب نور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکات مراد ہے دیکھو جناب سرکار آئے بشر بن کے لیکن مولانا ادریس لی بھی کی گریش کاندھی آئے تفصیل اندر لکھنے پہ نور کو مراد سرکار ذات سرکار نے نور بشر بن کے آئے ہے مانوی ادریس کاندری صاحب بھی کافر ہو گئے حگانی صاحب کے فتوا لانے کا سرم صحیح دسلے نہیں لگے گا دسو مولانا ادریس کاندری صاحب نسا کی سمجھ دے گئے صرف مولانا گریس کاندلی نہیں ہوزرگ نے اور لکھتے اے سال کے اندر نور مراد نبی کریم سرام کی حکیم الامت مولانا رہی آپ ملتا <تصفح> ہے میرے موجود سامنے لگا آدم نے سلام اسلام کے تخلیق اور او خلافت کا بیان کر کے پھر بعد ازا جب علیہ اسلام کا مریم کے سورت کے بسی آنا یہ درینا پیش کی تھی ہے اور براندی ایت کی تفصیل قرآن کی ایتنی آد اسے سیاح دینی بلکہ دوسے لوگ اخبار پر اپنا مقصد مخوم اور اصول سڈو پہلی بات پیا پہ اور یہ میری طی جہی چیز ملک رہ ہوئے گی وہی جی دلی پیش ہوئے گی پہلے نمبر پہ قرآن وزیر قرآن کی آیات قرآن وزیر کی آیات اور خلافت متعلق کے درد ہو کہ خلافت آدم نے اسلام کی مرابری یہ تخلیق محمد رسول وسلم سر بیان ہے اس اس رب ملائے جی خلافت اراد اس کارن رپو کر پیدائش پیدائش کے پیدائش آدم دیے جی دی جی خلافت بھی دی آدم ال سلام دیے پرانے مجید کی آیات کی تحری کرو اور دوسری بار پارسل نہ رونا پتمسل لا ویسن سویا سوی برستا سر بسری لاست آ گیا وہی اندر متا مسئلہ تو لفظ موجود ہے تو حقیقت بکول اور ہو جبریل کے بارے میں مسئلہ نہیں مسئلہ ہے نور سلاپ اسلام کے آوے محمد رسول اللہ کا مطالعہ جب تک یہ واضح نہ ہوئے گا ادو تک جبریل جو مرضی کا منو آدم علیہ السلام نے جو مرضی کا منو یہ باس نہیں باس ہے نا زور سلاپ اسلام کی لفظ نور اسلام کے کرنے نور نے سلام تو سلام اقیدت کا نور نے اور زہری اتوار کا وشن نہیں اور خود موجود احمد کامریقہ چاہ رہا ہے اور ایک تو آنا عمر میں کو بس باشے کا میں وہ بکر عمر ایک مٹی تو بنے ایکو مٹی تو پیدا ہوئے کہ ابو فصل اس کو کچھ ہو رہے تو ہوئے یا نبی بھی اس کو کوئی وہ مرجی اتوں کوئی ہو رہے بچوں کوئی ہو رہے نبی اسلامی بغور تو ہونے کے کوئی ہو پر یہ میں گل کی میرا مقصد یہ دلیل پیش کرنا نہیں آدت ہے فلاح مزید کی آیات کی بجائے ایک مار دلام ہے دجے پاسے فلاں مبصر تو فلاح محدس جیسے انہیں تو بنیا میں دیکھو مبتصر کے محدس وہ اچھے موجود ہے ٹیبل مبتصر کے محتس ہی موجود ہے مبسر کے محدس کی بجائے اور قرآن مجید کی آیات ہی تشریح قرآن مجید کی آیات والے گی عزود علیہ السلام نے جہاں فرمایا اور قرآن کہتا ہے اور آدم علیہ السلام نے مطالب بھی اللہ خالف ان بشرم ملتی اینی خالف بشرم ملتی آدم بھی بشر جلگارے تو بنیا مٹی اور پانی تو بنیا ہے خالف ان بشرم ملتی قرآن دی آیات قرآن دی آیات والی تفصیل پہلے قرآن کی آیات کی تفصیل اگر قرآن کی آیات نہیں کہ باقی پہلے گل کرو کہ باقی آیات آیات کی تفسیر نہیں اس واقع ہم بسے لینا چاہتے ہیں یا فلا بزرگوں نے جینا چاہتے ہیں یا فلا علماء اور سور سڑک کے ہو اور ان چیتیاں گزارا نہیں ہونا ہوں نے سلاد نے جو فروایا گرانک کوئی اہم پاس روم مسلو کون دوسرے مقام سے ادا کرنے لالت روم روسرو الا پاس مسلو سارے امبیادے متعلق آگے کی طرف حقیقت امول نے بشر نے یا صرف جناب محمد رسول اللہ, اللہ وسلم متعلق اگر یہی ہے کہ پرانے وزیر کی آیات کرنا پائے گا جب پرانے مجید دی آیات کے لیے اللہ رسل بسر مسر قرآن کی تردیب کسی ترسیل نہیں ہو سکتی قرآن کی ترتیب کسی مولوی نہ بھی ہو سکتی قرآن کی تردید ہو سکتی قرآن کی تربیت کسی اور بھی ہو سکتی قرآن کے لوگ محمد ہی رسول کریم اللہ اماد رانی صاحب نے کہا کہ تینوں چاہیے قرآن کی تفسیر قرآن قرآن کی تفسیر کو حدیث کرتا تجربے لوگوں تفسیر کرنے شروع کی ہے جناب اللہ تعالیٰ شاد فرما چکے ہیں بندو تیس میرے کو سرا تن مستیم یا سدھارا وقار سدھارا کہڑا سرا تل ہم لوگوں کا راہ اللہ وفا جنہ تو ہے لوگ نے جہاں کی میں تفصیل تبدے سامنے پڑی جنہوں کی اللہ نے انعام کیا رحمانی صاحب انہ کو اللہ دا انعام ملو ملا نہ ملو اپنے بزرگوں کے تو اللہ دا انام مان لو تے نزدیک میرے نزدیک تو نہیں لیکن کسی اپنے نزدیک ملو تھی انہوں کیوں چھپی جانتے ہو ایک تقریب مفتی شفی صاحب دکھتے ہیں ہدایت ملتی ہے ہاتھ چلنا تھا قرآن ہوے دو الاان ہوے میں قرآن کی تفصیل کی آلہے بزرگوں کے نوڈے بزرگ سمانے میں کہ اسے کا نور مراد نبی کریم والے اسلام کی رات پہ جا آزرگ چوڑ مارا انہیں ندی نوتوں کچھ ہوج ہوافر تو لوگ شہد اصل توں کافر جی وہ تے بزرگ کے بزرگ رہا تو فتوا لونی شہد گریب کو نہ لاؤ اپنے دوسرا جناب کہ تو تقریر تی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا انکار کیا رحمانی صاحب میرا ٹےپر چلا کے دیکھ لو میں یہ نہیں کیا اس جگہ آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں آئی میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا لیکن حقیقت کے اندر خلیفہ کون نے میں روح المانی اپنی تفصیل اپنا بزرگ منگلے انہیں جس ویل کیا اللہ الادی سب تو حقیقت کے اندر اصل خلیفہ نبی کریم والے سلاکو اسلام کی ذات پہ رحمانی صاحب یہ دینا سی میں آخر کہ اللہ خلیفہ بنا کر وجہ ایک وجہ ہوگی خلیفہ بنتا ہے لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نہ محتاج نہ اللہ تعالیٰ مردہ نہ اللہ تعالیٰ کسی ہوا جائے کہ اللہ تعالیٰ جڑا فیض اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اسی واسطے بنایا کہ میں گندے مندے نو اللہ تعالی فیض عطا فرمائے کہ اور ذات زب جی جڑی حقیقت کے اندر نور ظاہر تے کے اعتبار سے کہ رحمانی صاحب دا جواب کون دے گا پھر تصے آخیا سارے نبیوں ندیاں بارے تھاوی عقید ہے یا صرف سرکار بارے میں سارے نبیوں ندیاں بارے سا عقید ہے کہ تمام انبیاء امبیا ظاہر تے ساہر اعتبار بسر حقیقت نور اے میں نہیں کہا بلکہ خود تفصیل روح مانی اٹھا کر دیکھو اور کمانے رہے کہ آپ لاس بشر میں اسی صورت پر ظاہر ہوئے جس پر مونین ہے مشہور دیوبندی وگریش کانڈ بھی صاحب لکھتے ہیں حضرات انبیاء کرام کی ضوابط بابرکات قدسی صفات اور ملکی سمات ہوتی ہیں انبیاء کرام کی اصل فطرت وہی ہوتی ہے جو کہ ملائکہ کی ہوتی ہے فطرت کے اعتبار سے انبیاء اور ملائکہ ایک ہوتی ہیں فرق فقط لباس تشریح کا ہوتا ہے صاحب یہ جواب کون دے گا تفصیل <سؤال> مولانا گریش کاندھ بھی صاحب کے دکھتے ہیں میں کر رہا سا اللہ نے نور تمراج سرکار کی دے گا میں, میں خود ترجمہ نہیں کیتا کہ نور تم سکار کی دے بلکہ فرق فرق شریروں پر مفت سریر نے ترجمہ کیتا نور تم راج سکار کی <تصفح> کہ جناب یہ ہوئی ترجمہ نور تماج سکار کی دے رہا مولانا کاندھ جی نے کیا پتہ لاؤ میں کہاسی مولانا اشرف علی صاحب خان نے اپنی کتاب کے نور مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے جناب ان کا کتاب بندہ دوست مولانا رشید احمد صاحب تنگے بڑے بزرگ نے وہاں بھی لکھا اس جگہ نور مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے بابر کا سرکار نور نے اللہ تعالیٰ نے نور بنایا پشری کے اندر دنیا کے دے دیا رہمانی صاحب منو نہ منلو جانے جہاں اختیار ہے جناب منوں گے چلے رہو گے نہ منو گے تصا اپنی قبرے جانا میں اپنی قبرے جانا رحمانی صاحب اللہ کے قرآن کی دوسری عادت کا پیش کرتا اللہ فرمایا فما میرا محبوب ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا عالمی واسطے رحمت بن کے آیا عالمی واسط رحمت سرکار دیار اللہ عالمی دار الحمد للہ <تصفح> میرے کو یاروا پارا ہے اللہ تعالیٰ کتاب کی تاجب ہو گیا اس مرد کی خرابی اس مرد کو ہو رہے اسلام کی راہ اور سب دوبارہ کہہ رہا سی یہ جناب یہ آدم علیہ السلام کو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی سلط علیہ وسلم تک سارے امبیا کے مطابق ہے کہ امبیات اسلام ادرو حقیقت نور نے ساری اعتبارہ بشر نے اور وہ اندر اپنی طرفوں اتوار پیش کر رہے سن ہالے میرے اقادر نے اس جڑ بجھ کے یہ بواری بیشا صاحب نے مولا پیر سید میرشا صاحب نے یہ رائے کرمت اللہ ہے یہ تدابر آئے اللہ کرمت اللہ سب ست ہے یہ اندر بہت زیادہ لکھنے وہ پڑھ لیے تھے گے کہ باز ہو کہ تفسیر کے تمام طریقوں میں سے اول درجہ تفسیر قرآن پھر قرآن کا ہے یعنی ایک آج شریف کا معنی سمجھنے میں دوسری آج سے مدد لی جائے کیوں جن کا قرآن یحس و باز ہو قرآن مجید بعد کی تفسیر اپنی بات آیاس سے کرتا ہے اور دوسرا طبقہ شریف نے کی تفسیر پہ سننا کا ہے یعنی حدیث شریف اور تیسرا طبقہ ابسرین میں سے شہابہ کرام کی تفصیل کا ہے اور خصوصاً کے بعد صحابہ مثلاً الفاء راشدین ارباب عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس بغیر رضی اللہ عنہم اجمین کا مرتبہ ہوگا چوتھا درجہ تابعین اور تبا تابعین کی تفصیل کا ہے یہ چار طبقے جو اصل لکھتے ہیں کہ پہلے طبقے ترے یہ سرحد رکھتے موجود ہیں ہر قرآن کی ایت تفسیر تفصیل قرآن کی ایت نال کوئی نہیں قرآن کی ایت کی تصویر اطیشے شہید قرآن کی ایت کی تفصیل آ سارے صحابہ کوئی نہیں چلے گئے اس بعد تری پیش کی تھی ایک سرحد ہو سکی اگر میں پہلے تری پیش کی فارثر جب نہیں یہ پورے مزید آئے محمد رسول اللہ نہیں بات کرو میں اور حقدار نہیں دوسری تفدیل پیش کی علاوہ یہ نسرات المستقیم یہ نسرات المستقیم جی نہیں کہ جناب محمد صلاحم <متحد> حقیقت نور نے اس کو بشر نے نسرات المستقیم چ نہیں یہ نسرات المستقیم کچھ ہوئے تیجی بچ کیمان تی صلاح صلی اللہ علمی دعوی تقیقت نبی نور ہے اور ساری اقبال بشرے बगैर तरजे वाले तरह तालील करने वाले मौजूद को बगैर कि जन जिमीदार खड़ा दौराने वजीदा जहां पढ़िया ने, ने? नूर का लफ्जा है नूर का हकीकत नूर ने अलजाई एतवार ना बशर ने और एन असरा तल मुस्तकीकीन ने बशर जनूर का लफ्जने ए दिन असरा तल मुस्तकीकीन के इलावा मार्शल नम तल्स कोई नहीं یہ جڑی کوئی پیپر دنوں اپنا پتا کون ساتے کیا پیش کی پہ کرنے دعوا کی ہے دلی کہڑی پہ کرنے کے جواب میں جان ہوا مطلب ہوسے ترے گا تاریخی جانچ چھوٹ جائے گی قرآن کی تفصیل پہلے قرآن کرو قرآن کی تفصیل قرآن ہوئے گی قرآن دی تخلیق بیان کر کے امی خار پر شرم ملتی میں خلیفے کو مٹی کو بنایا چلکارے تو بنایا قرآن نے یہ نہیں آخیا کسی خلافت کی بات سی واسی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم دی تقریب دی دی کی یا حقیقت اپنا کیتا اس حقیقت اور اخبار کر جی مرضی درانگے والو نہ میں تفصیل دینا دن اخبار <سلام> جناب سکتی سونا پڑھنا قرآن نہیں پڑھتا اچھا میری تقریبافا کرو سرکار کی رجولیت بھی منک مدد منگایا بشر منگا تو سب کو کی بلونا چاہتے ہو جناب جی میں اپنے جی میں اپنے جناب رحمانی صاحب کو چاہیے اپنے بندے روکنے کے اندر اسی طرح لڑائی کرانا چاہتے ہو رہی صاحب میری تکلیف متو میرا ٹائم دیو مداخلت نہ کرو میری تقریراخلت کی گزاری نہ کرو میری تقریر مداخلت نہ کرو <स्त्त्त> गलतारा करबत नहीं इंसानियत नहीं, नहीं। नारे मारने शुरू कर दो नहीं बार आने रखो साढ़ा पांच बंदा नारा नहीं मारता पाया اے رحمانی صاحب بھی میری تقریر دے اندر مداخلت نہ اے کراج کے خلاف ہے اسلے مناظرہ کے خلاف ہے تو جڑی گل کرنی ہے اپنی وارش کرو میں جڑی گل کر اپنی وارش کراگا اے اصا پہلے لکھ کے دتا ہے جہاں سرکار کے بشر ہونے کا منکرے کافی بہمان ہے رحمانی صاحب جگڑا ہے نہیں کہ حضور بشر ہیں یا نہیں جگڑا ہے کہ سرکار کی ذات نور ہے یا نہیں میں نور د اس بات دلیل پیش کرتا انکار کرالا نے خلیفہ کیوں بنایا یہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں ایت پڑے سی فتح مسلح ہا بادشاہ سبھی جانا تو میں نے صحیح دسا جب نہیں دا رحمانی صاحب شکر کرو کہ وقت ختم ہو گیا گل کا جواب رہ گیا دوسرا یہ کہا سر جبریل آئے اسلام اتوں نے سکار کی گلتے نہیں لائی جدری سلام ہو جائز ہو سر تو اپنی تکلیر چاہیا میں چیلنج کرنا نہیں کہ اپنا چلا کے دیکھ لو نور کتاب پڑھی میں تفصیل کے حوالے پیش کیتے نور مراد سرکار کی ابن جریر پیش کی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں پیش کیتی نور تو مراد سرکار کی ذاتے بزرگ حوالے پیش کیتے رشید احمد صاحب نے سرکار نور اشرف علی خانوی صاحب کہ مراد اے سایت کے اندر نور تو مراد سرکار کی ذات مونوی صاحب کہ اندر نور تو مراد سرکار مفتی شفی صاحب کہنے ہیں یہ ساید کے اندر نور تو مراد سکار کی ذات جناب یہاں چیزوں کا جواب کون دے گا مہمانی صاحب کھپ پا کے لڑائی کر کے پنڈی پا کے جان کا موقع نہیں اب تو پڑک پتا لگے گا سرکار نور ہے نہیں میرے درائل کا جواب کہتے پتہ لگے گا میں آج پڑھی پماس رحمت اللہ لال رحمت اللہ کے اندر لفظ کے کوئی نہیں سکے لفظوں کی بحث نہ کرو کہ نفظ ہے یا نہیں ہے لفظوں کی بحث تمہیں بڑی مہنگی پی گی کہ قرآن دے اندر میرے لفظ دکھاؤ اللہ ارشاد فرمایا پماس رحمت اللہ لالمی میرا محبوب ساری کا رحمت پڑے آیا اللہ رب نبی کریم رحمت اللہ اور میں سوال کرتا سلام پیدا ہوئے اس وقت سرکار اونا رحمت سن نہیں؟ جس وقت حضرت جبریل پیدا ہوئے اس وقت سرکار انستے رحمت ہے سمجھا نہیں یقیناً ہے سن کیونکہ اللہ فرماندہ مارشا کرمت اللہ عالمی اللہ ہمارا ہے نہماندم سب نے کش اگر تمہوں نہیں پتا سمالیا نہیں پورے مزید آئی ترجمائے اور تفاشیت کے متعلق ہوں میں کہتے سن کہ اگر جملے علیہ تو سراب آ گئے حقیقت لباس ہو آ سکتے ہیں ساٹا سلام بھی باقی لفظی باس بڑی مہنگی پے گیما گا رمت اللہ عالمی لفظی باز پہلے لفظ دے لکھو گے لفظ عربی دے پھر پران کو کٹو گے تو پتا لگ جائے گا مہنگی کرو پہ تو سستی کرو پہ اس وقت پہلے کرنا کہ لکھ کے دے ہی پرانے مزید کار دا اجے تک نہیں میں جب سے بشر اگر آخیا جوڑوتا اور بچر لگے اور یہ تو علاوہ مقام کو بھی ایک مقام تو نہیں کئی مقام کو بشریت مان کر دیا گا باقی رہا اگر نور پاؤ گے کہ نور کی تاریف بھی تو نہیں پائے گی کہ نور ہے کہڑی چیزیں پتا لگ جائے گا کہ جلس بدلتی ہے اس کو ہوتی بدلتی اور تو شرح میں واقع ترین ماندنی امتراک مل کر جی انجن مراد پاتی اسے دیا یہ جات مشرفی نے مکہ پہ ردمناز ہوئی جو نشیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبود کا طرح کار کیا تھا سیاد علوم صلی اللہ وسلم کے ربوت کے اثر انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسان سے برت رہے کو کسی وجہ کو رسول بنائے انہیں بتایا گیا کہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا اور قرآن مجید دو مقام پہ کیا کہتا ہے کے تھا حا ہوتاب پل حکم بن ببو کسی فشر بغیر ہے اور ہی نہیں مہکان والے فشر جو ہلا ہوتا پل حکم بن ببو کتاب نبوت حکمت پیغمبر کے اتنے آسمانی آخری کتاب پرانے مجید نادل شدہ منگا نہیں اور نبوت مستحق نہیں حکمت لائق منڈیو کہ نہیں قرآن کی آیات رات کے علی کال والے بادشاہ کے ساتھ حکم بند ہوا اور شوکر ہے پیغمبر ہوں گا حقیقت اور رجو لے رجو لے رجو لے مردے مردے مردے جب حقیقت اور مرد نہیں رجال اور بی تاریخ کے اندر بڑی ہمدردا خود آپ کے خوش رہتے ہیں کہ رجال اور آپ نے بات کیا نظر نہیں کی کہ اس رجوریوں سے پاک ہیں اور یہ انسان کی خاصیت ہے مردر عورت ہونا لہذا فشتے دوری بھی ہو تو ان پر یہ بات مارت نہیں ہوتی یہ مردور آتے اور لکھا ہے کہ اس رات کے مطلب واضح طور پہ موجود ہے کہ فرشتے نوری مخلوق رجل اور سا کر دے سمجھ آج فرماندے نے یہ پتہ نہیں مسلمان نے یا غیر مسلم نے کتنے مطابق نہیں یا غیر نے وہ کہ نہیں جہے حقیقت بشر میں رجل نے رجول آدمی آدھے آگا بچوں اور اس تو علاوہ جڑے نوری رشتے نے پہلے بسیری جی نوری برشتے آ جان رجو ہوا پاک رے یہ بہتری احمد ناکے جب اسدیش کے خلاف لکھا جا رجول کے گیا گئے عدیشے جبریل دے دشا مطابق لکھے یہ تمہیں پتا ہوئے گا میں کہنا قرآن کی اہم تفریح نہ کٹو را ہوئے اتنا بڑا آنند حقیقت بل بچر یہ قرآن سے جب کٹو کال کا چلانا سلی جس میں میں اپنے گوا پیش کرتا ہے ملکے گواہوں تو جڑا گوا کرنی چاہیے کہ میاں تیرا گواہ ماڑا تیرا گواہ کمزور ہے ہو گواہ پیش کر لیکن ادیت کمار شاید گواہ میں پیش کرنا صاحب اپنے تم آگ واپیس کر تم آگ واپیس کرمانی صاحب پاگل نہیں میرا نام سعید دشت ہے کسی گنگا چ نہیں رہا ہے صحیح دشت نام مناظرہ کرنے پہ گئے میرے گوا پہ جیرا کرو ایت کی خود قرآن دیا پڑی احمد مسئلہ پتا نہیں تو ذکر والے لو جاہر جے نہیں پتا لگتا آلما پوچھ لیا کرو حمانی صاحب جا تم کتابی آلما پوچھو بکول کسا قرآن ریات پڑی آلما پوچھو فخ تمنا تالمون کے نور تم رات کو میں بار بار کہہ رہا نور تو مراد سکار دی رات جواب جب دے گا میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ کوٹی عالم رشید احمد ممبئی صاحب کہہ رہے نے نور تماج سکار کی دے عالم ادریس کامنی صاحب کہ نور تو مراج سرکار کی د جا کے عالم نہیں نہیں اللہ نے نہیں بہانی لگی اس واسطے آلما پوچھو فصل فکر رحمانی صاحب پوچھتے کیوں نہیں اپنے کلو میری دلیل جاری رحمت میں پوچھا سی جس ویسے جبریل پیدا ہوئے سرکار رحمت ہے سن کے نہیں جدو آدم علیہ اسلام پیدا ہوئے سرکار ادو رحمت ہے سن کے نہیں یقین ند رحمت سن کیونکہ رحمت تو دلال امین ہر دسو نو رحمانی صاحب میرا سوال ہے بشت آدم علیہ اسلام تو شروع ہوئے جدو آدم علیہ اسلام باندھا سن سرکار رحمت سن ادو سرکار کی سن جدو پیدا ہو رہے سی اس ویسے کی سن تفسیر میں تفسیر پہ پڑھنا اور میں تفسیر او کی تھی آخر کیا کیا کیونکہ سرکار نے ساری کائنات رحمت کرنی سی اے اس واسطے اللہ تعالی نے ایک وجود ساری کائنات تو پہلے پیدا جو وجود نور کا وجود تھی رحمانی صاحب میں سر آپ مستقیم جاننا سیدھا رابطہ رحمانی صاحب نے گیا یہ لکھا ہے حقیقت کے اندر سرکار نور نے تک لکھے رحمانی صاحب جا میرا گواہ ان تھی آئی لے میں کہا کہ لوگوں کا راہ منگو جانا ترب نے انعام کیا جاتا کو انعام کیا پوچھو ذکر داتا دا نمون رانی صاحب یہاں گلوں کا جواب دینا پے گا من اللہ دوسرا برس اللہ کامانی صاحب بار بار چیزیں پڑھتے ہیں انبیاء سارے بشر ہوں کدو میں بسر نہیں ہوں بسر ہوں مت پڑھ کے ہوں پڑ کے آ لیکن دیکھنا ہے کہ حقیقت کے اندر نور ہے کہ نہیں میں قرآن کی آدھا پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کی آدر کا جواب پڑھ لے گا تو شریعت متنازع بھی نہیں یہ قید پڑو رہی صاحب نواں دبا نہیں پیش کر سکتے طے نہیں کر سکتے ہاں میری دلیل کا جواب دیو صفائی کا جواب پیش کرو نہ صفائی کا جواب پیش کرو نہ میری دلیل کا جواب دید تو پڑو سکار نور نہیں نبی کریم کا فرمان کرو سرکار نور نہیں چلو بخاری چو دیو بخاری چلے تو مسلم چوسم چوب جی چو کٹتے جن جائے چلو سیاستوں کٹو تو صحیح اور سارک کٹو تو سی جب تم کلو ایک سیاسی کا فرمانے پیش کرو ایک فرمان پیش کرو کہ سکار نور نہیں یا سکار اللہ تعالیٰ نے ساری تعداد تو پہلے پیدا نہیں जराब सारे नबी करीम नूर मन ने आखों बगैला लिखिया जरा उतो गुजौर मनिया इतो कुछ और मे काफर आखों मोल जी काफर मानो काफर हो गए مولانا خلیہ رسول کریم ابا باد فوز دلائے شیخ القلیم بسم اللہ تعالی الرحیم واللہ ورم رسلهم الا احد الا بشر من سرقوم صلی بالله صدق الله مولانا نعیم وبلغنا رسوله النبي الكريم و انا لاذ عليكم الشهدين وشاكرين اللہ <سؤال> پچڑا لیکن اللہ احسان کرتے ہیں اللہ انعام کرتے ہیں چاہتے ہیں میں بات ہی اپنے بنیا بارہ سور ابراہیم یہ سارے یار مسلم نے یہ واعل کیا اقرار کیتا اعلان کیتا کہ اصل بشر بات ادل ہوم نسل ہوم الا الاسر مسر ہو ہوں یہ بسریت بارے بے اقرار کرتے ہیں لہذا یہ پیش کرنے کی باقی اگر بڑے آسان بھی آیا ہوں میں کہتے سنگ جی جی میں دے سو کیونکہ سیاست نہیں آتی اصل گت بہادری نہیں آدمی مجید کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ایپ پڑی جاب کو ملتا ہے نورما کتاب مبین اس نور کے نام لگے رسول کھوئی نہیں اور ہو رہے یہاں پہ قرآن کی ترسی تو پرانا پران جی واجے طور پہ مقابلے آ کے کوئی اہم آنا پاشن یہ مقابلے کتابیں کوئی انہ آنی د آرام نہ کرتا ہے تو بالکل رکھا ہے ڈاور تو زمین کی مسئلہ نہیں ہے اور بچوں کو تعلیم ملک نہیں ملتا ہے اور بال زمین اور آرام نہ آ کر ملکے جو ہے تعلیم نہیں دینا سکے پتہ آ گیا اور کوئی یاد رہے گا بداش کر کے تشخیص کر کے بہت اچھا ویسے کا پیارے مدد کرتے کو آ رہا ہے جب قلام کی مدد کرو ہاں آنا بندو رہی ہوں اور ہندوستان کے لائبو اگر تفصیل ہے اور دوسرے میں کام کو چلو گا ابھی میں تو ہم کو سیدھا کے اطراف کرانے دے رہا ہوں آدمی کران کے بار بولو قرآن کی آیاؤ کا حساب تک پورا بھی ہو رہا ہے یہاں آپ بھی سوچے ہے گے جب نہیں جباب نہیں آپ چار سوچا ہے بولو اس کے بعد بھی ایک سڑک یہ آج کوئی جگہ نام سے نہیں موجود تھے اور دونوں کے ساتھ جب کرانی پڑ گئی قرآن میں سلن کو رسول کے بعد کوئی مال <سؤال> لمج رسوم ہوئی بسر کے نام رسوم کا لوگ موجود ہے رسوم کے نام بچوں کا موجود ہے دسواں رکھو شاندار رکھو پیٹنگ ہو گیا رکھنا کسا بن گئے اس میں من کی چوکے رکھ لینا اس کو ہو گیا جیسے ہوگا کئی دسوگی ہو رہے ہوئے بلا ہو پا رہے تھے چوکے رکھ لگا اس کرشم کے اندر یہ آگا آپ بھی ایریا ہوگا اور مر گاؤں شومی سر مرد نے یہ وزیر مرد اور میڈیم والے والے آ نہیں بسہ صاحب قرآن کی بلاک کون ہوا تمہیں بسریتوں نہیں آتا پرنجی اردو کون بسریت کے من کرنے کے پھر منوا پہ کے بارے میں پوچھا کہ جا کنگ منگا روما کتاب مبنی میرا بڑے بڑے مسلم اپنے مالی مور تو مراد سرکار کی رات ہے اللہ تمہیں شریر حل فکرات اور جو تک پتا نہیں کہ اپنے مال پوچھنا ہمیں فکر پوچھنا پوچھے سر مور بنا رہی ہے مور تو مراد کی ہے میں اللہ رحمت اللہ تو میں مطلب ہے سرکار ادو بھی محمد سر دونوں سرکار کی سر دور ہی میں دشرتی آگے والا شروع ہوئی ایک تحریر میں سرف علی سا سان بھی نہیں لاگ ندی ملے آپ کا سفید سرچار کرنا سفید سرچار مولا اصل علی کون بھی صاحب دکھتے ہوئے بھائی ہر سردار رحمت اپنے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر جہانت کی رحمت کے واسطے دیکھیے عالمی میں کوئی تخصیص انسان یا غیر انسان یا مسلمان غیر مسلمان کی نہیں ہے بس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود ہر شہر کے لیے باعث رحمت ہے خا وہ جن سے بشر سے ہو یا غیر جن سے بشر سے ہاں حضور سے زمانہ متخر ہو یا متقدم متخرین کے لیے رحمت ہونا تو درد نہیں لیکن پہلوں پر رحمت ہونے کے لیے بھی حضور کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا اور وہ وجود نور کا ہے تو صاحب عام احمد اللہ عالمین بھی تشہیر لے دے سب سے پہلے اللہ نے ایک نور پیدا کیتا ایک وجود پیدا کیتا وہ وجود نور کا ہے کہ حضور اپنے وجود نوری سے سب سے پہلے مخلوق ہوئے ہیں اور عالم ارواح میں اس نور کی تکمیل و تربیت ہوتی رہی آخر زمانے میں اس امت کی خوش قسمتی سے اس نور نے جسد ہے انسری میں جلوہ گرا تابا ہو کر تمام عالم کو محبت فرمایا بس حضور و آخرنگ تمام عالم کے لیے باعث رحمت ہے لا سپنا رحمانی صاحب احبانی اشرف علی صاحب خانوی نے کہ انہوں نے آ کیا کہ سب کو پہلے اللہ تعالیٰ نے سرکار کا نور پیدا فرمایا کہ اس سے نور میں کس نے بڑھا کے دے دیا رحمانی صاحب اشرف علی خانوی کافا ہے کہ مسلمان اللہ کہ اللہ چکے چپڑ گئے مسئلہ کا پتہ نہ رحمانی صاحب ایک گل ہوتی کہ اللہ کہا اللہ کا اندر بار ہے جواب دینا گے اللہ اندر بار ہے بھائی کوئی ساتھی چھوڑ رہا کیا اللہ کا اندر باہر ہے کیا اللہ ہے اللہ کے جزا پا کے رحمانی صاحب کر جنگل چ نہیں پھر رہا صحیح دست نال پہ کر رہے ہے قرآن ریات میں تیرے سامنے پیش کر رہا شاہ اسماعیل دہلی کا سامنے پیش کیتا سو اول ہی پیدا ہوا تو آخر میں کیا گیا ان کا سدوری آخے تو کافر بن گیا رحمانی صاحب کوئی انصاف تے نہیں لا میں کوئی علماء جو بندی گاؤں نہیں کھولی پتہ میرے تو لوگوں سے نہیں لے رحمانی صاحب تاسم مولانا قاسم منوتری اور لکھتے ہیں کہ یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے جنہیں دو بند بنایا جنہوں نے نوبندی سنادے گئے اور اسے ملک کوئی نہیں یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اول المخلوقات ہے ساری کائنات تو پہلے اللہ نے نبی کریم پیدا فرمایا مانی صاحب وہ دو بند چارانا کاسم ملوتری بھی یہی گل کہ مولوی رشید احمد صاحب گنگو ہی یہ گل کہ اشرف علی صاحب خان بھی یہ گل کہ مفتی شفی صاحب یہ گل کہ گریش کادری صاحب یہ گل کہ رحمانی صاحب میں منٹ کیوں نہیں لگتا فتوا بچارا صحیح کا سب کے کیوں لگتا ہے سرو اللہ کے قرآن دی آت ہو پیا پڑھنا چیلنج کیا کرنا ایک پڑھو نبی نور نہیں ایک حدیث پڑھو نبی نور نہیں جاؤ چیلنج کرنا پہنچا الحمد للہ الحمد للہ اللہ جہاز اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ چڑ لا <سلام> ہے اللہ چڑھ لینا ہے رشتہ بھی رسول اور انسانوں بھی اور فرشتیاں بھی انسانوں بھی یہ رسول پیغمبر, نبی جہی تاریخ آئے لاس پا کے دہی اعتبار کا بشر بن کے آئے یہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بعد بس ہر آ گئی ہے نور دی بجائے اول تخلیق نہیں ابن اور خلط درجہ ماں ماں اندر باہر میں مطابقی مطابق خدا کوئی ہوتا ہے میرا نہیں میں ویشنو مشرو کو جیسے پیغمبر ادرو بسر مانا باہروں بسر ماننا یہ خدا کی بھی ایک حیثیت ماننا حقیقت خدا ہے وہ حیثیت نہیں ہوتی جب تک کرتے اپنی من مانی لال چاہے جی احمد الیکشن کا مطابق رسی ہے کوئی شاید یہ بھی کر سکتا گلت نہیں کر سکتا چوئی نہیں کر سکتا جبادت بھی کر سکتا بھی کر سکتا پلان بھی کر سکتا ہیلو بھی کر سکتا ہے, ہے،, ہے،, ہے،, ہے،, ہے،, ہے،, ہے،, ہے،, ہے۔ لکھے ہونا ہے۔ اس پاس نہ چاہجے پرانے مزید کی آیات کی تفصیل قرآن کی آیات نہ کرنا غلط نہ چونا پرانے مزید کی آیات کی تفصیل ہونے مزید کی آیات ہوا آنا روزے کٹو دلیرل میں کر کے دیا آنکھوں کرار کرو ہاں تب نہیں ادھر نمبر میں فرمایا پورا نورا تو میں کر کے دیا پولیس نماز پاشا لو جب کرار کر لوگے تو ہے میرے نکاش کرنی کوڑے تب کوئی چیز ہوگی تو میں آپ بنا بھی ہے تاری جو پلے ہے نی مینو نکاس کرنی کہانی لوگ ہے گاؤں کھولو گے نہیں چڑتے بےوا کے سونے نہیں تو نہیں چڑتے تو ساتھ گانا کھول کے سوچاؤ گے بندیا گ آ کے چور کو چور بنانا یاد ہے بولے جی گاؤں کی بجائے کوئی ہوتا لگ جائے گا جہاں یتیم چولہے تو گاؤں چلو چل <سؤال> دے تو آپ باقی ٹھیک ہے بول کے لگے جاؤ گے تو اپنا نسل کا دس دا کم یہ بھی آسائی کر سکتے ہیں بس آ کے لاتا روم میرے بر کے آرام کو پوچھ لو کہ گاؤں کھولنی چلو یا نہیں نہ ہے کہ نہیں چوری ہے کہ نہیں کرو گے چوری تو چور تو آؤ گے کہ نہ کٹے جان گے کہ نہم کرائے گا مولی صحیح اچھا دس گا منازع ہو رہا مجھے mm -hmm. پہلے پتا ہے برفا سار تو بولی صحیح اچھا دسا اج بھی گل کوئی نہیں mm -hmm. سمیا پہلے بھی پتا سی تو ہر بھی پتا ہے تیوہوں بھی پتا ہے مولیمانی جو سامنے سلوتا ہے کہ ایسے رستے آئے سو مار کے لوئی مار کے یہ سارے سمے کے علاوہ بہت بڑھائی بڑی روکی ہے اور قرآن دی آیات کا جواب قرآن دی آس کا دینا بڑا اوکھا مہنگا ہے آیات کا نہیں جب آیا تے کو نکلتا بخاری چوکی چیسائی چھو ایم نے ماجا ہی چھو مسئلہ میں مالکی چہم چو تو ہمیں چھو چھو نہ ہوگا تو میں چھوٹ کر جی لکھا جو پہلے دعوی نہیں ثابت کر سکے دلال دلائل سے بڑی دور دی بات ہے پاج آپ کو ملتا ہے نو نکیتا بھی یہ تصویر چلوتی اٹھائی بارہ سورت تاغی باہمی ہے بارہ سورج ہی بندوں سے اللہ تم لیا اور اسر اس کیا ہے ناظر ہے تبارک اللہ جی نزل تبارک اللہ جی نزل محمد نہیں تبارک اللہ جی نزل فرقان تبارک اللہ جی نزل کبھی نہیں تبارک اللہ جی نقل فرقان شاہ رحمدان اللہ جی ان پیحل پڑھانا پورا راج صاحب باقی اس طرح کچھ لوگ اثرات آلم ہو جی نہیں جی پتا سونے میرے کو بالکل دسا گانا آ نہیں وسہی اجمائی رحمانی صاحب نے چنگا طریقہ کھولیا نہیں جہاں گوا میں پیش کرنا جب دے بشر رحمانی صاحب نہ پھر صرف ایج پڑ کے بسل آلت سکیں تم کو نہ جاننا گل نہیں بننی عمل کرنا پی گاڑے کال مدین مفتی سفی صاحب لکھتے ہیں بشر ہونا نہ نبت کے منافی ہے نہ رسالت کے بلند مقام کے منافی ہے اور نہ رسول کے نور ہونے کے منافی ہے وہ نور بھی ہے بشر بھی کون لکھتا پہ ہے فصل اور نہ بکرے ان تم تم لاتا لمون اور رحمانی صاحب میں کل رکھا واقعی قرآن دیاتوں کا جواب دینا بڑا اوکھا ہے نقرے کرنے بڑے سوکھے نے اکر اشارے کرنے بڑے سوکھے نے داواں دکھایا بڑی سوکھیاں قرآن جتنا بولتا ہے کو جواب کوئی نہیں <laughs> رمالی صحیح کر رہے ہو اے چ نہیں پھر رہے بار بار کہہ لیا یہ ماشاء اللہ یاد کروں جن کا مناظرہ ت گیا جناب جواب دے مفتی شفی صاحب لکھتے ہیں کہ سرکار نور بی میں سوچتا مفتی شفی کے کہ مفتی شفی صاحب کافر ہو گئے یہاں ندی نتوں ہونے ہونے اسی بھی کہتے ہو سرکار نور بھی ہے بشر بھی میں آخیا سا تم من اللہ نور رنگ اس نور تو مراد سرکار کی ذات ہے جواب دوں ایک لکھا ہوئے, ہوئے اس جگہ نور تو مراد سرکار کی ذات نہیں اس طرح سرکار کی ذات مرا کے نکاح ٹھک گیا اور پیشے سیکے تم لا لات اے جناب ہسن فسنا نہیں گل نہیں بننی بزرگا لکھیا نو تم رات سرکار دی کی علی فری صاحب لکھیا نور تم رات سرکار کی دے دنگائی صاحب لکھیا نو تم رات سرکار کی دے میں کہا سی میں کوئی تاری گان نہیں کھولی मेरे तो सतवे लाते हो सतवे नहीं लाते अपने मोरबियों के रहमानी साहब नहीं आई कि सही कसद की करी है कह तू गां खोल के जा कि नहीं सकता सर इन्होंने कह दीता तू चोर कोई नहीं तू गां खोली फतवा मेरे लगेगा तेरे पापे के नहीं लगेगा जो बुजुर्ग रह सकते میں میرا اپنا بزرگی بننا پائے گا رحمانی صاحب میں قرآن کی آٹا پیش کی رحمت اللہ کی تفصیل پیش کی جواب نہیں آیا روحل مانی کامکن اس واسطے ساری کائنات تو پہلے سرکار کا نور پیدا کیا میں دعوی معلوم قاسم نالوی صاحب اس امت کا دعوی کرتے پہلے کہ یہ باپ سب کے نزدیک مسلم ہے سب کا انکار کر انکار کرے سب مین دے رستے کا اور دہم چاہتا ہے پنٹے پانی مارنا کاسم نظو قاسم نموتی صاحب لکھتے ہیں یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کریم السلام اپن مخلوقات ہے خدا یہ کر سکتا خدا یہ کر سکتا رحمانی صاحب تلزام کر رہے ہیں کہ تھی کہ اللہ ہر چیزے رہے فرمایا کا لازم آئے گا جو تھی کیا نشے والی اس بلا نہیں اور میرے بزرگوں میرے عیدوں نوجوانوں میرے مہبو بڑی پیاریاں ہیں باقی پچھلے ہسر والے فسن والے وقت یاد آ رہا جو میرا فس بیٹھے ہو گئے عمر کے دوارے جو تمہر تو چھوٹے دو باقی تہوار اور میں جناب جی خوانا ہو چکی ہے تو میں مدد کر لا تو انتظار کر لیا اور شکر جو مجھے پتا لگے وہ تاریخ کری آج پتا لگا میری چ پتا ہے سو میرے دل فسے جو میں بچایا تمہیں کچھ اور بچایا ہونا اس پر لاؤں گے گھر کر لے بار ہاں یہ مناسب نہیں باقی بابے بابے کہہ رہا تو میں جب گھر کرنے نہ سیبدان لفظ رہے پھر نہ سیبدان لفظ رہے پھر برداشت نہ ہوئے میں آیا مشرو مشرو کو عالت <سؤال> رہو الاشر <سؤال> مشرو کو ملاقات یہ مار سلاسل آدمی ہیں اصل آد سے لات آ رہا مو یہ جواب کوئی جابے کچھ لکھتا ہے نبی علیہ السلام بھی نے نبی علیہ السلام نور بھی نے میں پہلے تل سوال کیا کانو کی تعریف کرو وہ نہیں جاپ انہیں جڑا دینا باپ کی جیسے آخیا کہ کچھ آپ گھومنے بھی نور اور نور موجود ہوئے قرآن کا دور قرآن ہوئے گا قرآن کا دور کسی تقسیم نہیں اراند کسی محسرے نہیں ہو سکتا قرآن کا طور تے اپنے کام ہو سکتا بس خاطب ہوا میں رو دکھا می چی رکھ رہا جب بھی ملیا جا بھی ملیا جابی ملیا جوابی ملیا یہ میں ہر ایک کہنا چاہتا جب شاید میرے اگلتی بات سنانا ہی پا جائے اکلتی فت شاید میرے سنا ہی پا جائے اور پھر تمہیں شاید برداشت لیا ممکن ہے پھر تو میں نے دوہسنا دتا بارہ قرآن مجید کی آیاتیاں نے یہ بھی قرآن مجید کے اندر والے حالم نے دان آیا نبی نے اسلام کو ایلان کرایا ہوئے قرآن قرآن پر جواب قرآن حدیث کا جواب حدیث قرآن کی ترسیل حدیث نہیں ہو سکتی قرآن کی ترسیل تسی ہو سکتی اگر میری بات نہ ہو سکتا جب کیا ہو سجا تاجر موبائل احمد لامی اپنے آدھا دی چکر لے اور وہ کہیں کلامی لائزنسوں کلام اللہ میری کلام اللہ دی کلام منسوخ نہیں کر سکتی جبی دی کلام خدا کی کلام کو نہیں کر سکتی مفسرتی کلام جائے خدا کی کلام کو منسوخ کرے گی خدا کے قرآن کے مقابلے خدای قسم آیات میں جات کے مقابلے کسی ہوفسر کا قوم کسی ہوم کا قوم یہ کتنا موتم ہو سکتا ہے دوسری بات نور کی تفصیل کرو گے نور کا منع کرو گے کہیں نور پہ آپ مل رہا ہے نور افراد میں بللہ ہے پر سوری بند جواب نہیں آیا آپ جواب نہ لے احتراج کر جانا سارے پتا ہے کتنا مقابلہ ہوا تمہوں بھول گا کہ میں شادیا اقرار کرو میں بھل گا لو بھولتا ہوی جائے جب سچ خراب ہوئے دماغ صحیح حساب کرے جن میں شاد ہوا پوچھنے لوڑ ہے سلاحت موجود ہے یہ باقی تمہیں ہوں آپ ہی اکیل ہو جائے گا کہ کتنا مناظرہ ہو رہا نال میرا ذاتی کتنا مناظرہ ہو رہا پہلے کن ہو چکے تھے تیس چکی ہے نبی علام آلے کو غیر نہیں یاد جائے یاد جائے کو پٹیاں یاد جی کہ نبی علیہ السلام آلے اور غیر نہیں حضور اسلام نے حضور اسلام نے اگر خیر آخر میں شادی منافعے نے تے یہ میرے کو کارڈ ایسی با مشروم اور مشروبی جیڑے بشرس پرانے کٹھا موجود ہے محمد ہوں شلیم ہی کریم پتہ سی رحمانی صاحب کے جڑی آ پڑھیا نہیں وہ پیش کرو تھی پڑھتے ہو بشریت والی آتوں کے تا مفتی اشرف مفتی شفی صاحب لکھتے ہیں مفتی شفی صاحب لکھتے ہیں کہ بشریت نوران منافی نہیں نبی کریم نور بھی پیش کرو گیا سوچی نے پھر آنے یاد ہونا ادپور مناظر چاہیے میرا یاد ہے میں بار بار پوچھتا رہا علم غیت خبر سے خبرے وید فرق تساں اخیل علم کے اندر خبر کے اندر اے اے اے اے جواب دیتا سی رحمانی صاحب یاد ہے سب کو یاد ہے اوتے جو کچھ ہوا سب کو یاد ہے میم بھی یاد ہے تے اتھے تو ہم یاد ہے توارے والے حالات بھی یاد ہونے تمہیں ٹکوال والے حالات بھی سارے یاد ہونے جوانی ہے پتا لگ جائے گا پانی چ مدانی کون فیری جاتا ہے جا پیش نویاں دلیاں پانی چھانی فیری جا اے ہے پتا لگ جائے گا دوران کا جواب کوئی نہیں لوگ اللہ نے عقل دیتی ہے تص اپنی قبرے جانا میں اپنی قبرے جانا میں آج پہ بمار اللہ رحمت مین پر جواب دے رہا ہوں میں آخیا جا تم من اللہ نور نور تو مراد سرکار دی ذات فلانے فلانے فلانے بزرگ نے لکھا یہ جواب ہے تم بزرگوں کا نام پیش کرنا یا تو آپ بزرگ ٹوٹ مار دے یا دیا جا آزرگ آنند نہیں میں بار بار کیا سسل آن سکے تم تو ملا نمون جب تھی نہیں جانتے کہ ذکر والے کو پوچھ لو کہ مینو ہی پوچھ لو تمہیں پوچھ لینا لور تو مراد مفتی چبی صاحب لکھا کچھ بھی خان نے لکھا نور کمرا مہم گوگوئی گولی نے سکار کی نورانی کے دو بارے کی کیا جواب کیا میرے کو پوچھتا کیا جواب جب تھی آ لیں گے جی وہ جواب نہ دے سکو تو سر پتہ لگے گا تیسرے ذکر والے کوئی نہیں ذکر والے کوئی نہیں کیونکہ مند ہے سخت آکرے تین تین تو لات لو جی نور آمدن لا کی مطلب نبی نور کوئی نہیں واہ نور امدن ماہو کا مانا نبی نور کوئی نہیں بھمانی صاحب کتوں کٹیا توڑ کرنا ہے کہ نبی کریم نور کوئی نہیں دو چیزاں آئی تعلق نبی کریم آئے دوسرا قرآن آیا جماعت تو پتا گیا تو کرنا ایلان کرنا چیلنج کرنا آسمان کھٹ سکتا ہے زمین چل سکتی ہے پر رحمانی صحیح دس سوالوں دا جواب میری عادت سنتے جاؤ ہدا کر سوالات کیتے میں نے سوال کیا بولو اللہ کے خلیفہ نبی کریم علیہ السلام ہیں کے نہیں میں کیا خلیفہ ہوں ہی ہوئے جن حیثیت دو ہون ایک حیثیت نوران نورانیت والی حیثیت ملکی دوسری حیثیت بسری سرکار اللہ کے سب کو وڈا خلیفہ ستا طبقہ سرکار سب کو وڈے خلیفہ رحمانی صاحب یہ جواب کون دے گا سوال کیا جبریل فیس دن واسطے بسر بن کے آیا کہ نہیں آیا بن گئی جبریل کی بیوی دا نام دس سردار کی کو نہیں کی مطلب اچھے بیوی نہ ہو سارے منہ ہوں او وقت اچھے بیوی کو منہ دے साहब गल चलो कुरान पढ़ के आप नूर की दी, बीवी नहीं होंगी नूर बसर बन के आए तो इनका नहीं हों कुरान पढ़ो कौ सुखारी पढ़ो कौ मुस्लिम चो पढ़ो नूर बसर बन के आए क्या बीवी नहीं हो सकती पढ़ो पर हदीस पढ़ो सियादी का फरमान पढ़ो एक हो सुनो اٹھواں سپارا پہ پڑنا اللہ فرمایا پل رب لا و و و ختم ہو گیا نہیں جواب اگلی الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد الله الرحمن الرحيم وعمار صلى الله عليه وسلم انهم اذا قرنوا الصوار مجسوا بالاصوات الله سبحانه وتعالى ربنا انزل علينا سوره النبى اللہ <سؤال> اٹھارو بارہ سولہ اللہ تار گلامی جتنے پیارے نوی میرے تو پہلے اصل پہ نمبر بھیجے اصول بھیجے اور تمہیں بھیجیے وہ سارے خاندے پینے سن چلو ہی دس نور دی تعریف کی کے میں فصل کو ہاروس دیکھے ان کو تم لا جا رہا اندر یہاں اہل علم ہو میں آیا تو اس واسطے تو میرے کو پوچھ رہی ہو میں تو پرانی مزید تھی آیات بیا راو کو تفصیل آیات بیا رات کا کے میرا برلا ہے وسول <سؤال> ہی بنو اچھی اندلا ہو نہیں ان پڑھا جی برلا ہے بنوسی اندلا ایسے پڑو باپ کیا پڑھیا جی یہ سمجھ لینا با میرو بلا ہے بنو انزل نہ پڑھیا ہنجا چلو شو کا اگر یہ بھی مان لو باقی جمع کسر تو روڑا آزاد آیا جمع کسر چ نکلا کون سی اور متعلق چل جاؤکاری کے اندر کی چلا بار چلا دن بخاری کے اندر تاریخ کی ساجے اتنی نی سو بڑی پی گئی اپنے ہوا باقی سرحد پنڈر نکلے پتہ نہیں بندا جو مرضی آخی جائے مرضی کری جا سکے سا نہ تین نا ہے تو نہیں کر سکوں میرے بابے نے کہ, <تصفح> کہ نور دا خاندان گنبا قبیلہ نہیں ہوگا جا ہی ہوں حقیقت اور دا خاندان کنبا قبیلہ ہی نہیں ہوگا آدم کی اگر تکلیف ہے تو پوران سرحد کا بیان کی اگر گنبا قبیلہ اولاتے ہے کہ انج نہیں باقی گنبا قبیلے کی کاؤںر دی جناب وہ تصا ہزم کر جاؤ گے اپنے اپنے ہزم کر لو امبیا کے قبیلے ہزم کرو آدم کے قبیلوں کے دیر ہزم کروا آتما کا کبھی رکھو پرانے وکیل نے چلے آخر بعد ہے بادشاہ ہونا بات ہے نور ہونے کو یہ نور کا من کی دسنا نہیں جی بانچہ دسیا تو اگے نہ دسے گا پوچھنا میرے کو ہیل میں تو گا تیروانی حق تیرے ہو جائے گا فیصلہ بابا میرے ساتھ یہ سوپوڑی ہوئی حق وہ کتنے ہو سن اللہ کا کور کرنے جب اللہ ہوئی استعمال ملن ملا کب اللہ جب نہیں آیا اللہ جاب نہیں آیا اس کو اللہ کون اللہ الاسلا جاب نہیں آیا اور یہ تو علاوہ اللہ <سؤال> والے کے جواب پر حکم بند ہوا تر چیزاں اللہ سر بچے دے رہے ہیں مجید دی اس آد کا جواب نہیں آیا اور یہ جواب تمہیں نہیں آیا بجائے میرے سے کہیں جب نہیں آیا باقی مجھے پتا لگ گیا نور دی تاریخ پہ نہیں آتی نوروں میں بھی قرآن نور دی کوئی نشے کر سکتا محمد مشکل نہیں کر سکتے کیا کر سکتی دنیا کا سکتے ہو لیکن دس کتاب حدیث بسر منگل ہوں تھی آپ کرو نبی نور کوئی نہیں اے آپ پڑو مفتی سفی صاحب کا حوالہ پیش دے منافی کوئی نہیں نبی نور بھی ہے نبی پسر بھی ہے جواب کوئی نہیں دیتا دمانی صاحب سو میں اللہ دے کے یاد پڑی اللہ فرمایا سونے کر دے انا ابن المسلمین میں سب تو پہلا نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیتا انا ابن المسلمین سب پہلے اللہ کی بارگاہ دے اندر تھکتا میں کیتا اللہ نیا جبریل بھی مسلم میں تیل بھی مسلم اسرافیل مسلم اسرائیل مسلم،, مسلم حضرت آدم مسلم حضرت ابراہیم مسلم پر سرکار نے فرمایا اور آنا اول المسلمین، جبریل سجدہ باد اس کیتا آدم باد اس کیتا سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ سجدہ میں کیتا اور مسلمان تھے اور اس دے علیہ السلام ابراہ خلق اللہ نوری رحمانی صاحب ابھی بابا جی بھی تفصیل پڑھاتے ہیں کہ مخلوقات میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا گیا ہے اس کے بعد تمام آسمان و زمین اب مخلوقات وجود میں آئے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے ما خلق اللہ تعالی نوری ساری کائنات کو پہلے اللہ تعالی نے میرے نور میں پیدا فرمایا رحمانی صاحب عیسان کا پتہ ہی کو نہیں قرآن کی حساب کا تو جواب آیا کیوں نہیں آ میرے حق ہے کہ تے بابا جی کی کتاب یہ نام ہے نسرودین اس نسر کے مقدمے کے اندر لکھے تھے کھانوی صاحب نے کہ اندر حالات قبل نبوت بات نبوت کے صحیح روایات سے تحریر کیا جاتے ہیں صحیح عدیش نے لکھیا اپنی اس کتاب دے مطابق اس کتاب دا روز وظیفہ پڑھیا کرو یہ بڑی برکت والی کتاب ہے یہ کتاب ہوں دیکھتے رہا اندر پہلی فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اے دیکھ لو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اے کتاب تھانوی صاحب کی نسر الدیب مولانا اشرف علی خان بھی بے بھائی بھی دیکھ لو یہ دی اندر سخت روایت موجود نے پہلی روایت عبد الرزاق میں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن رب اللہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ کا فدا ہو کیا مجھ کو خبر دے دیئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی آپ نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے میں بھائی میں کہ نورے راہی اس کماتا تھا بلکہ اپنے نور کے تیز سے پیدا کیا <تصالح> صاحب حدیث نقل کر پے نے یہ پہلی حدیث ہے یہ حدیث اور صاحب جواب کون دے گا نور کتاب کتابین نور تو مراد سرکار سکار دی دیتا جواب نہیں آیا کمار شلنا کا الا رحمت نرال امی کا جواب نہیں آیا ہے نا المسلمین مسلم کا جواب کون دے گا رحمانی صاحب ایک حدیث کا جواب کون دے گا और मेरे दोस्तों बुजुर्गो मैं बार बार चैलेंज किया मेहमानी साहब एक के नबी नूर नहीं पढ़ो तो सही है एक हदीस पढ़ो नबी नूर नहीं पढ़ो तो सही एक सियाबी का फरमान पढ़ो नबी नूर कोई नहीं पढ़ा तो सही हजरत अबू बचर का फरमान पढ़ दो हजरत उम्र का फरमान पढ़ दो हजरत उस्मान का फरमान पढ़ दो हजरत میں الحمد للہ الحمد للہ سید رسول خاط لمبیا اماباد رحیمان بشر رسولہ محمد مسلے بزرگوں دوستو برا کرو بالی چاہیے صاحب نے دل سے بڑا لایا چاہیے بڑے نے ابی علام کو نور پیش کرنا دوسری بات کی دے کردا کے نوری چیز ترتیق کی کرنا نے اپنے نور دے فیض کو پیدا فرمایا نور تو بھی اپنے نور دے فیض کو پیدا فرمایا اپنے نور دے فیض کو پیدا کرنا اپنے لگا کی آپ تردید کر سڑی نے کیونکہ میلو کہنے کی لوگ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ترجیح سیاسی بیش موجود ہے اپنا کلا ہو اور ہون میرے کر صحیح منافع شرط ہو مقابل سی نہ ہو مقابل صحیح ہوئی کے مقابل صحیح ہوا گھر ہوئے گی صحیح وہ مقابلے صحیح بدیس بھی, بھی نہ ہو مقابلے صحیح بھی نہ ہو آخر ہو سیاست مقابلے پہ خریے اپن ماں خرق اللہ <سؤال> ہوم کہ اللہ نے سب کو پہلے قلم پیدا کیا قلم تمٹی چکے دیکھ لو تمٹی نہیں بشکار چوک کے دیکھ لو کچھ بھی نہیں آشکار پھر دیکھ لو یہ اندر لکھا موجود ہے کہ اللہ تعالی نے جہرے بت والے دن نور پیدا کیا نور بت والے دن پیدا کیا نور بہت دن پیدا کیا سلام نے اللہ سالا نے سبھی ہفتے والے پیدا کیا اور اس وار دن چپاڑ پیدا کیتے اور سماج دن درخت پیدا کیتے منگل دین چیڑے مکوڑے پیدا کیتے اور سارا کنور شو ملوا جو بنا کر سورج جیتارے نور بن گئے ہو گئی گئی ہوں چلے کر پہ چیزیں کلے گئے جب آش تو بادشاہ یا لش تو جب آ رہا نبی ہونا میں نبی ہونا میں سنیا رہا اور پیارے نبی نے سچی سچی صحیح حدیش اللہ خراب تیری ہوئی فتیش کے مقابلے صحیح حدیش اوپر بخلا کرنا ہو کر جب ہوا تارا تصاقت پہلے میرے قابل مطابق اور کدے میرے چند میرے تو فصے آسے گلے کا پتا لگا تیری ادیس کا بھی سبوت نہ رہا نور کا بھی سبوت نہ سبوت باقی نور کی تعریف دیکھی نہیں تاریخ نہیں آپ دسار کر ایلان کر کے نور کی تاریخ نہیں آتی اور آتی جور کی تعریف ہو جائے ان کی بڑی جائے گی نالے ہوں جی نور کا بھی اپیلکار کرتا کہ نور تو پیدا نور, دے تو نور تو نور نور نہیں اللہ نے اپنے نور تو نہیں اپنے فرمایا نور, نور کا مطابق قرآن نہیں کہتا قرآن چورس موجود ہے نا نور رسولہ موجود ہے نہ نور موجود ہے میں کچھ دہی سردن کچھ دفتر ہوں تو اگر مطلب ایک دے نو آنا پاشا فراہر پھر حقیقت یہ چار تیرے سوچو ایک لوگ نکلیا محمد مارو میں کدو پہلے کیا اللہ <سؤال> نے نبی کریم کے نور اپنے نور دوں پیدا کیا آورس کیوں پیدا کیا अपने तरीब के अंदर जवाब पता छप कर दें दूसरा शुक्र है इन्होंने हम कुछ थोड़ी जी मीडिया गल की इन्होंने आखिया तू क्या अला ने सारी ताइनात तो पहले नदी त्रीन का नूर पैदा किया لیکن میں حدیث کیا پڑھنا اللہ تعالیٰ دبارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما ماں خانہ القلم اللہ نے ساری کائنات کو پہلے قلم پیدا کیا ادھر حدیث پڑھنا تیری حدیث صحیح ہے کہ میں صحیح حدیث پڑھنا اول ما خلا کلا القلم اول کے رحمانی صاحب ضرور سی والا بیان کرو تو بابا جی کہنے نے اے حدیث صحیح حدیث ہے کہ دوسرا اے حدیث اتنا بھی نے ابل و ماں خلا کلا ہوم صاحب پرانے سیم نے بھی پڑھیا نے شرم اور حدیث پڑھو پوری پڑھو اللہ نے فرمایا کرو سب تو پہلے اللہ کیا روپے کا لے کے ایک پڑی حدیث اس لکھ کرم نے لکھا اللہ نے فرمایا رحمانی صاحب کی ہوا سی جہاں کرم نے لکھا آئی کیا بیان کرتے ہیں بلاری کاری بیان کرتے ہیں سلاپور سلام سب کو پہلے اولیت ماتانا سرکار کی بات ہو چکی تھی سن ابلت اور اضافیت ہوں ایک جگہ کرم کرافی ابل الحقیقی تو محمدی اللہ کہ مارک المارک جناب ملتاب چندر ملا بھی حقیقی ساری اللہ نے نبی کریم کا نور روپ پیدا صاحب نے ایک خور حدیث پڑی کہ اللہ نے چھ دنوں ساری کائنات بنائی بہت دن اللہ نے نور پیدا کیتا سنیا جنا سنیا جنو کہ اللہ نے بدھ والے دن نور پیدا کیتا رحمانی صاحب हदीस चढ़ पढ़ के रखिया अल्ला ने पोता ने तंदूर नैदा किया रहमानी साहब शुक्र है खुद तक तुसी आ गए हो جہاں زمین بڑی حالے ہال <سؤال> دل پورے نہیں ہوئے اللہ نے ساری تعلقات پہلے ہوئے صاحب من کیا کہ اللہ نے نبی کے نور نوٹا لے کر پیدا کیا जो सर्चर के बोले नूर, के हो जाए। के सरकार दा नूर दा ले बने जो सारी कायदात पहले बनेगा कानी साहब और आपका जवाब कौन देगा जहां तुम मिलता है नूर रुद्ध नूर तुम कौन है जवाब कौन देगा رحمانی صاحب میں جواب کون دے گا بمار سلا کا الا رحمت کون دے گا میں حدیث پڑھی تھی جا کر بھی کیا اس کتاب کا روز وظیفہ پڑھا کرو کس کتاب دے اندر صحیح وزیفا ہوں تو وزیفہ پڑھا رہے جواب کون دے گا بمار سلا کا اللہ رحمت کلے میں ایپ پڑھی نبی کریم نے فرمایا آنا ابن السلمی <سؤال> ساری کائنات تو پہلے اللہ کے حبیف فرما نے میں اللہ الا میں اللہ صاحب کیا جواب کون دے گا روح وانی والے لکھیا اس جگہ نبی کریم والے فلام کی حبیف آشارہ ابل خلق اللہ نوری سب بابا جی مفتی سفید صاحب نے لکھیا کہ اس جگہ اللہ نے ساری کائنات تو پہلے اپنے نبی کے نور نو پیدا کیا زمین گے لیکن پچھری اکالیاں میرے جواؤ دیا کوئی نہیں میرے گواہ موجود الحمد للہ <laughs> <آدھا. laughs> <laughs> <laughs> بارواں بارہ سورت بارواں بارہ سورت اللہ कर بھی بداب باقی نے بولی صحیح صاحب کہ میری گل <سؤال> منی گئی کہ نبی کا نور بہت سارے دن پیدا ہوا جیسے نفزے نبی اس نور نہ کتابیں دیرا بلا सारे दोस्तों करो इंशाला हो जाएगा हो गया हो गया हो गया दोस्तों جس ویلے میں حدیث پڑھی کہ سرکار فرمانے میں ایسے اللہ تعالیٰ نے ساری کا یہ غلطی تھی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 یہ تو ہے نام دینا جابا میں جب پڑھنا لیا چلو تھی اپنا کرم پورا کرو گے اپنے ساتھ دینا چلو اپنا کرم پورا کرو پچیس منٹ تک معاشرہ ہوا کرم جواب سننا نہیں پڑے گا میں انی <سؤال> صاحب جاب داسمانی میرے اج تک جنوب بنا دے رہے ہوئے بڑی شرافت ہوئے لوگ بڑی شرافت منا دے لیکن سارے بھی لڑائی کروائی لڑائی ساری دنیا جان کی لڑائی صاحب نہیں ہے ہاں جی ساری آپ کہیں ہوں گروڑا نہیں شروع ہونا تھا 7 منٹ ہو ٹھیک ہے 2 منٹ ہو نہیں پیچھے چلے جاؤ جی دے جاؤ جا کرانا لڑائی لڑائی چلے لڑائی مسئلہ بڑا سونا چلتا شریف ہے یائے آل! آل! آل! آل! جو میں سی اخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتی نے رس اللہ حضور اسلام نے میرا ایک دم حت فرمایا کہ زمین اللہ نے ہفتے پیدا کیا بکالکی البا جمل احر پہار اور پہاڑوں اتوارت نے پیدا کیا بکالک اشروم اسن اور درختوں سمارت نے پیدا بقر کل اور کیڑے مکوڑے پیدا کیے یومر سر مندر والے دن بقرا کل نور اربا اور نور نو پیدا کیا بہت والے لفظ فکر کل نور اربا ہے سارا کا نور ہے محمد یو مل اربا کہ محمد کا نور بہتر دن پیدا ہوا پھر پنوے دن دی بجائے گنا لگایا کھڑکے کیا کر چوتھے دن بہتے نور پیدا کیا حالانکہ ہفتہ اتوار سموار منگل بہت میرے سارے یہ چار چوتھا دن دن نے فرایا کہ میں ڈول نو پیدا کیا ہوں دوا مسکار سے سوا پانچ سو چھ تی دو اور درندی بھی موجود ہے آپ اپنے کول کا رہا ہوں میں دردا دن ہو رہی ہے ارے تعیشت سدھی کر دی اللہ تعالیٰ فرما دی ارے اور رسول اللہ سلامہ تعلق قدل ملائے من نور فرشتیاں اللہ نے روز پیدا کیا بقلا کل جان ہمیں مارے اور جان میں مارے اور نار کو اماریوں تو مینار پیدا کیا بخلا اور آدم کو مٹی تو پیدا کیتا آدم دی اولاد مٹی تو پیدا کیتا اور اللہ کے پیارے نوی جنابے محمد رسول اللہ سل اللہ وسلم انی علاقہ بندے آدم مرافر <arrive> <اس rằng> اور چارن نبی فلموں میں ہند ماں اللہ کہ میں بشر ہاں جب قرآن کے سارے بادشاہ من, من الماء بشر اللہ نے پانی تو پیدا کیا دجے مقام دے قرآن کے قرآن آنی کارے کون باشر منتی نبی بشر اور اللہ کے یہ پیدا کیتا مٹی اور گائے تو نور تو نہیں قرآن دی آد کہ کے تے پانی تو پیدا کیتا کیا کوئی بدیش آ نے نور تو پیدا کیتا کیا وہ بھی سابت نہ کر سکے تو آ اللہ کے نور دے فیض کو پیدا کیتا اللہ کے نور بھی نور بھی نور کی بجائے کے لیا اور اس گلو آپ انکار کر گئے اور قرآن کی ایت بزا کرے کہ نبی بشر اور بشر پیدائش نبی نور تو نہیں بلکہ منل ماں مینل ماں پانی تو دوا ملتی تین مٹی تو پیدا کیا اور آلہ عدرت بجے بھی آخر بولے تو اہم آبی بکرم عمر منتر بخم واحد کافی آ میں ابو بکر عمر ایک مٹی تو پیدا کیے گئے مٹی تو نور تو نہیں مٹی تو پیدا دے بچی دخل ہوا گے قرآن کے خلق رکھم جو گم تار تو و پیغمبر نے قبر در کر کے مٹی پہن لگا پڑا میرا خلق نہ مٹی کا پیدا کیا تھا پھر اس مٹی پائے گا وہ میرے ہاں دوسرے جگہ تار تو بخرا اور مٹی کو دو کھائے گا اور اللہ کا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے اور ابریا بلا فخر میں سب کو پہلے اپنی قبر کو اٹھا گا اور اللہ کی پارگاہ دن پیش ہوا اور یہ ایسی گل نہیں ہوں اللہ کا پیارا نبی آتے وہ دادا قرآن آ کے میرا خلق <تصفيق> نہ ہی تو کم وہ دادا قرآن آتے خالقم بشرم بشر ملتی پیارا نبی تو بشر میں مٹی تو پیدا کیا ہر قرآن آپ تو پیدا کیتا پانی تو پیدا کیتا گلکارے تو پیدا کیتا نبی آکھے میں بشر ہوں وہ دا آشر گلگارے تو مٹی تو پیدا کیا روح تو نہیں دیکھا نبی خود آفے پرشتی لو پیدا کیا اور جناد کو اب پیدا کیتا اور آدمی انسان مٹی کو پیدا کیا مسئلہ ہیسا من آدم غلط مین تو راو جدم کا دھیان کرتا ہے ایک جگہ ماں منتی ماں بھی تیل بھی اور دوجے مقام اللہ دا قرآن اکھے کہ پیارے آدم کہوں مین میں وقتی تو پیدا کیتا خلیفوں پیدا ہوئے وی تو نبی پیدا مٹی دو بچے پیدا ہوتے کسی دو نبی بچہ نما آنا بادشاہ رن یہ مقابلے نما آنا نور ہوما نما آلے نورا یا نبی بچا میں دے باشا رن نور پھر حقیقت یہ لفظ پران جو کر دے پرانی چو لفظ نہیں نکلتے تو میرا دعوی تسلیم کر لو میرے سن ضرور دو گھنٹے ٹائم ختم تھا نہیں sí ya gracias gracias no no yo, sí, sí, yo no te odio por ti ٹھیک ہے میرے کو جاب نہیں لینا میں دینا تیار ٹھیک ہے બોટ ગોસે તે ફાસ્લો جابی مطلب لینا چاہتی ہے آخری طرفا پیش کرنی جواب دے بات مکان سے ملازرہ جی کو ہم کو جواب سے ملازرہ مارا جاب لینا تو آپ گل نہیں کی دو گھنٹے لاکھ میں میرے مہمان بالکل 안녕하세요. 원아디아 조자 원아디아 라이트